آج ہم سننے والوں کی ملاقات پاکستان کے مشہور فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا سے کروا رہے ہیں انور کمال پاشا لاہور میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ایم اے کرنے کے بعد آپ فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے سب سے پہلی فلم جسے انہوں نے ڈائریکٹ کیا دو آنسو تھی اس کے بعد انہوں نے کئی کامیاب فلمیں بنائی اب تک آپ تقریباً بائیس فلمیں بنا چکے ہیں اس سلیم آپ کی ملاقات مشہور فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا سے کروا رہے ہیں پاشا سار آج کل آپ کی فلم کیا ہیں؟ جی ایک فلم سازش ابھی بھی سینسر بورڈ نے پاس کی ہے وہ ان شاء تین چار ہفتوں کے بعد ریلیز کر دی جائے گی اس کے بعد اس وقت میں دو فلمیں بنا رہا ہوں اور دونوں کی کہانیاں مکمل ہیں ایک کہانی کا نام ہے بہادر وہ دو بہادروں کی کہانی ہے جن میں سے ایک انسان اور دوسرا حیوان تھا hmm. میری دوسری کہانی کا نام ہے زیور محل یہ ایک ایسے علی شان بنگلے کی کہانی ہے جو اپنے مالکوں کی عزت بچانے کے لیے بار بار بکتا ہے بادشاہ صاحب آپ نے کتنے نئے آرٹسٹ فلم انڈسٹری میں انٹروڈیوس کیے ہیں اب تک عرض یہ ہے کہ سن پچاس میں میں فلم انڈسٹری میں داخل ہوا شوق بہت پہلے سے تھا لیکن سن پچاس میں میں ایکٹیو طور پر فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے فرائض انجام دینے لگا اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً تمام ٹاپ ناچرس جو اس وقت مشہور آرٹسٹ ہیں میرے ہی انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں ان میں سبیہ نزیر, بہار نیئر سلطانہ اور آخر میں رانی کے نام قابل ذکر ہیں ان میں سے تمام کے تمام آرٹسٹ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ انڈسٹری میں آئے کئی آرٹسٹوں کی صلاحیتیں پٹی چلی گئیں اور کئی آرٹسٹوں کی گھٹی چلی گئیں زیادہ تر آرٹسٹ وہ تھے کہ جب وہ ترقی کے آخری زینے تک پہنچنے والے تھے کہ خوش قسمتی سے ان کو ان کی شادیاں ہو گئیں اور جہاں وہ شادی کرنے کے بعد اچھی بیویاں بن گئیں آٹ, آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی مانگ اتنی ہی کم ہو گئی مجھے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں تقریباً ہر سال نئے آرٹسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن بہت کم ایسا وقت آتا ہے کہ جب کوئی نیا آرٹسٹ سکرین پر آ کر مجھے پہلی بار مطمئن کر سکتا ہے پاشاہ صاحب آج کل جو فلمی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اجی صاحب ہماری فلمی کہانیوں کی کہانی بھی نہایت دلچسپ ہے دراصل ہماری فلمی کہانیاں کہانی سے زیادہ ایک ایسی بھیڑ چال تھی چل رہی ہے کہ اگر ہماری یہ کہانی اسٹنٹ کہانی کامیاب ہو جاتی ہے تو کے بعد دیگر تمام کے تمام پروڈیوسر اسٹنٹ پکچریں بنانے شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی سیمی کاسٹیوم پکچر کامیابی سے ہمکنار ہم ہوتی ہے تو تمام لوگ ہالی ووڈ کی سیمی کاسٹیوم پکچریں دیکھ کر یا پرانی کہانیاں چرا کر سیمی کاسٹیوم ٹائپ کے سبجیکٹ ایک ہی طرح کے سبجیکٹ پیش کرنے شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی فیملی ڈرامہ کامیاب ہو جاتا ہے تو تمام رشتے داروں کی ایک لمبی فہرست تیار کر کے جس میں ماں نانی بہن بھائی بھابھی سب موجود ہوتے ہیں ایک کہانی مرتب کر لی جاتی ہے جی اور میں وہی بے ہنگم اور قسم کے واقعات نئے طریقے سے مربوط کر کے پیش کر دیے جاتے ہیں دراصل جہاں تک میرا خیال ہے کہانی کے لیے ایک موضوع ہونا چاہیے ایک تھیم ہونا چاہیے اور کہانی کو اس تھیم کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے بلکہ تھیم کے ماتحت چلنا چاہیے لیکن ہمارے اسٹوری رائٹر نہ تو ڈرامٹک جسٹس جانتے ہیں اور نہ ان میں اتنی صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک پیٹرن پر ایک تھیم کے تحت کہانی کو مرتب کر سکے وہ چند فارمولا قسم کی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی کہانی بجک وقت کئی کہانیوں کو مجموعہ بن جاتی ہے اور اس کا وہ تاثر آڈینس پر نہیں پڑتا جو کہ غیر ملکی فلموں سے غیر ملکی فلموں کا تاثر ہمارے ذہن پر پڑتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری کہانیاں چونچوں کا مربع ہوتی ہیں हुँ. بجک وقت ہماری ایک فلم کئی کلچر پیش کرتی ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے فلم پروڈیوسر اچھی کہانیوں کے خریدار اس لیے نہیں رہے کہ جہاں تک ان کی سوچ کا تعلق ہے وہ باکس آفس کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں اور پتر پنجالی اور اس قسم کی دوسری کہانیاں جو کہ کسی ایک خاص ایک آئیڈیا کے تحت ایک تھیم کے تحت بنائی جاتی ہیں اگر وہ کامیابی سے ہم کنار نہ ہوں تو ہمارے پروڈیوسر انہیں خریدتے وقت جو انہیں فلماتے وقت بالکل ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے فلم رائٹرز کو کسی بیٹے موضوع پر کہانیاں لکھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں پاشن صاحب موجودہ زمانے میں جو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہم کو میسر ہیں ہمارے فلم اسٹوڈیوز کو حاصل ہیں کیا ان کے ساتھ ہم غیر ملکی فلموں سے اچھی فلمیں بنا سکتے ہیں ایک اچھی فلم بنانے کے لیے سب سے اہم چیز سرمایہ ہوتا ہے سرمایہ کے بعد کہانی کا انتخاب اور کہانی کے انتخاب کے بعد اچھے آرٹسٹوں کا انتخاب اس کے بعد مشینری کی ضرورت پڑتی ہے اگر سرمایہ بہم نہ پہنچے تو اچھی مشینری کچھ بھی نہیں کر سکتی چونکہ وہاں تک پہنچنے تک مشینری تک پہنچنے تک ٹیکنیکل فیسیلٹیز کی موجودگی بھی سرمایہ کی وجہ سے ہوتی ہے ہمارے ہمارے چند اسٹوڈیو اس وقت اعلیٰ درجے کی مشینری کے ساتھ لیس ہو چکے ہیں اور ان میں تمام ٹیکنیکل فیسیلٹیز موجود ہیں لیکن پروڈیوسروں کے پاس چونکہ سرمایہ کا فقدان ہے اس لیے اچھی مشینری سے وہ ایک اچھی فلم اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ ان کے پاس اپنی کہانی کے موضوع کے ساتھ جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہ ہو اس لیے ہمارے کیمرے ہماری ریکارڈنگ مشینس اس وقت تک کسی کام میں نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ ایک اچھی فلم کو بنانے کے لیے جتنا سرمایہ فراہم ہونے کی ضرورت ہے موجود نہ ہو آپ نے پاشا صاحب جتنی بھی فلمیں آج تک پروڈیوس کی ہیں ان میں سب سے زیادہ کس سے مطمئن ہوئے ہیں جی ارض یہ ہے कि मैंने तकरीबन 10 के करीब सिल्वर जुबली पिक्चर बनाई हैं चंद फिल्में ऐसी थी जो जुबली होने के बावजूद अच्छी भी थी और चंद फिल्में ऐसी थी जो जुबली होने के बावजूद मुझे पसंद नहीं थी मेरी फिल्म में सबसे ज़्यादा बिजनेस सरफरोश ने किया लेकिन सरफरोश मुझे ज्यादी तौर पर पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें कोई किसी थीम पर मैंने रोशनी नहीं डाली थी बल्कि महज एक चार्ट एक किस्म की पब्लिक को एंटरटेनमेंट की मुहैया की थी مجھے آپ کی سب سے زیادہ جو پکچر پسند ہے وہ گمنام ہے اسی طرح کوئی گانا آپ ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیں گے جو آپ کو بہت پسند ہو اسی فلم میں گمنام میں سیب الدین سیف کا لکھا ہوا گانا پائل میں گیت ہے چمچم کے مجھے پسند ہے ملازہ فرمائیے What did you do? لاکری تھم تھمے گیتم چمکیس